اللہ العظیم یہ سورہ انفال کی آیت نمبر انتالیس اور چالیس ہے سورہ انفال کی آیت نمبر انتالیس اور چالیس میں اللہ جل جلال ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں ان کافروں کے خلاف جنگ کرتے رہو قتال لڑائی کرتے رہو تم انہیں قتل کرو وہ تمہیں قتل کریں خون بہاؤ ایک دوسرے کا ایک دوسرے کو قتل کرو کب تک حت لا تکونا فتنہ اس وقت تک جنگ کرو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے وہ یقون دینکل اور دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے اگر یہ کافر باز آ جاتے ہیں جنگ سے اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے اگر وہ جنگ نہیں کرتے تمہارے خلاف تسلیم ہو جاتے ہیں معاہدہ کر لیتے ہیں تو ان کے خلاف اور جنگ مت کرو کافروں کی چار قسمیں ہیں ایک کو معاہد کہتے ہیں دوسرے کو مستمن کہتے ہیں تیسرے کو ذمی کہتے ہیں چوتھے کو حربی کہتے ہیں ہمارے دین میں لڑائی حربی کے ساتھ ہوتی ہے اس کی تفصیلات کا بھی موقع نہیں ہے ایک اور اہم بات کی طرف ہم نے متوجہ ہونا ہے آج کے سبق میں گزشتہ سبق میں ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ فتنے سے مراد کفر ہے اور دین سے مراد اسلام ہے ان کی تفسیر کے مطابق اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کافروں کے خلاف لڑتے رہو یہاں تک کہ کہر ختم ہو جائے اور دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے ہر طرف صرف اسلام اور اسلام ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا ساڑھے چودہ سو سال گزر رہے ہیں ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ کفر مکمل ختم ہو جائے اور صرف اور صرف اسلام باقی رہ جائے بلکہ قرآن کریم کی آیات سے احادیث سے اور صحابہ کرام اور صلیف صالحین کے اعمال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کافر زندہ رہے ہیں کفر باقی رہا ہے اور اسلام بھی غالب رہا ہے کافروں سے جزیہ لیا جاتا تھا اور مسلمانوں کی حکمرانی تھی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی وہ میں پچھلے سبق میں بیان کر چکا ہوں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جزیرت العرب میں کفر نہ رہے جزیرت العرب اس دین کا مرکز ہے مکہ مدینہ اور جو عرب ممالک ہیں یہ اس دین کا مرکز ہے اس لیے وہاں کفر کو بالکل چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے صرف اور صرف اسلام وہاں غالب ہوگا چونکہ اس زمانے میں جزیرت العرب کے جو بدماش حکمران ہیں وہ اسلامی نظام کو وہاں نافذ نہیں کرتے اور کافروں کو وہاں مستیاں کرنے کی انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے اس لیے علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ جزیرت العرب کے جو حکمران ہیں جو فوج ہے ان کے خلاف جہاد کرنا قطال کرنا جنگ کرنی فرض ہے دوسری تفسیر جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ فتنے سے مراد ظلم ہے کافروں کا ظلم اور دین سے مراد غلب آئے یعنی اس وقت تک جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ کافروں کا ظلم ختم ہو جائے مسلمانوں کے اوپر یہ نہیں کہ کافر ختم ہو جائے کافروں کا ظلم ختم ہو جائے مسلمانوں کے اوپر سے اور اسلام غالب ہو جائے تو اسلام کی تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر کے مطابق ہے یہ یعنی کفر موجود ہے کافر موجود ہیں ختم نہیں ہوئے ہیں وہ لیکن ان کا ظلم تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا ظلم تھوڑا کم ہو گیا اور وہ یا تو تسلیم ہو گئے یا انہوں نے معاہدہ کر لیا بس اب ان کے خلاف نہیں لڑنا ہے اور دوسری بات کیا ہے وہ یقون دین و یعنی مسلمانوں کا غلبہ ہونا چاہیے حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے ورنہ خطرہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بچے ہماری مسلمان بچیاں بھی کافر بن جائیں گی کافروں کی طرح ہو جائیں گے اس صورت میں اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ مسلمانوں کو کفار سے اس وقت تک قتال کرتے رہنا چاہیے جب تک کہ مسلمان ان کے مظالم سے محفوظ نہ ہو جائیں فرق سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق ترجمہ یہ ہوگا کہ کافروں کے خلاف لڑتے رہو یہاں تک کہ کفر ختم ہو جائے تو کفر ختم ہوگا تو کافر بھی ختم ہو جائے گا نا تو اس پر سوال پیدا ہوتا ہے اور اس سوال کا جواب ہم دے چکے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما کی تفسیر کے مطابق اس آیت کا حکم عرب مکہ مدینہ ان علاقوں سے متعلق ہے عمومی نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما کی تفسیر کے مطابق یہ آیت عمومی ہے پوری دنیا میں کہیں بھی اگر مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہو تو کھڑے ہو جاؤ کافروں کا ختم ہو جانا ضروری نہیں ہے بلکہ ظلم کا ختم ہونا ضروری ہے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ظلم ہے تو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں نہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ اونچی بات کر رہے ہیں کہ کفر اور کافر کو بالکل ختم کر کے رکھ دو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کافروں کے خلاف جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ کافروں کا جو ظلم مسلمانوں پر جاری ہے نا یہ ختم ہو جائے اور غلبہ دین اسلام کا ہو جائے بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس تفسیر کو ہم ایک واقعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے امیر تھے حجاج بن یوسف نے ان کے اوپر حملہ کیا حجاج کو تو جانتے ہو نا حجاج بن یوسف نے ان کے اوپر حملہ کیا دونوں طرف سے مسلمانوں کی تلواریں چل رہی ہیں لے کر حجاج بھی مسلمان ہے عبداللہ بن زبیر بھی مسلمان ہے نا رضی اللہ عنہما تو دو آدمی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور وہ دونوں کہنے لگے اے عمر کے بیٹے اے عبداللہ اللہ مسلمان کس مصیبت میں مبتلا ہیں ایک دوسرے کی گردن کاٹ رہے ہیں اور آپ عمر کے بیٹے ہو خاموش کیوں بیٹھے ہو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر زندہ ہوتے وہ اس طرح کے فتنوں کو برداشت کرتے آپ حضرت عمر کے بیٹے ہیں اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے میدان میں کیوں نہیں اترتے جواب سنو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کا خون بہانا حرام قرار دیا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر بھی مسلمان ہے حجاج بن یوسف بھی مسلمان ہیں دونوں طرف کے فوجی مسلمان ہیں تو میں اس جنگ میں کیسے شریک ہو جاؤں تو ان دونوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے وہ قاتل تالا تکو نہ کہ ان سے لڑے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور یہ تو تیار فتنہ یہاں پر موجود ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا بے شک میں یہ آیت پڑھتا ہوں اور اس پر عمل بھی کرتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ مجھے اس آیت کا علم نہیں ہے میں تو صحابی ہوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہوں تو مجھے کیسے اس آیت کا علم نہیں ہوگا مجھے اس آیت کا علم بھی ہے اور اس پر میں عمل بھی کرتا ہوں تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل کیسے کرتے ہیں آپ فتنہ تو ہو رہا ہے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے خلاف لڑائی کرو کیا کہا ہے وقاتیلو یہ ہم کی جو ضمیر ہے یہ کس کی طرف راجہ ہے کافروں کی طرف اس صورت کے شروع سے آپ لوگ میرے ساتھ پڑھ پڑھ کے آ رہے ہیں نا بات کافروں کی ہو رہی ہے نا کن کافروں کو مارو پکڑو ایسا کرو اور ویسا کرو اور اب بھی یہی بات ہو رہی ہے وقاتلو ہوم اے مسلمانوں ان کافروں کے خلاف لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور یہ تو دونوں مسلمان ہیں ان کے خلاف میں کس کے خلاف لڑوں یہ تو خود ایک فتنہ ہے اگر میں اس لڑائی میں گز جاؤں تو میں خود فتنے میں گز جاؤں گا فرمایا انہوں نے کہ میں اس آیت کا علم بھی رکھتا ہوں اور عمل بھی کرتا ہوں ہم نے اس آیت کے مطابق کفار سے قتال جاری رکھا کفار سے ہم لڑتے رہے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو گیا اور غلبہ دین اسلام کا ہو گیا کہیں بھی یہاں اب کافر نہیں ہے کفر نہیں ہے شرک نہیں ہے ہر طرف اسلامی اور اسلام ہے ان دونوں کو کہا اور تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہم آپس میں لڑ کے پھر فتنہ پیدا کریں اور غلبہ غیر اللہ کا اور اسلام کے خلاف ہو جائے ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالی نے ہمیں جہاد اور قطال کا حکم دیا ہے کفر کے مقابلے میں کافروں کے ظلم کے مقابلے میں وہ تو ہم کر چکے ہیں اور ہم کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو گیا اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی لیکن اب جو تم لوگ آپس میں لڑ رہے ہو یہ خود ایک فتنہ ہے یہ مسلمانوں کی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ آپس کی حکومت قائم کرنے کے لیے تو مسلمانوں کی آپس کی جنگ کو کافروں کے خلاف ہونے والی جنگ پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے اس کے بارے میں طنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب مسلمان آپس میں لڑنے لگیں بات کو اچھی طرح سمجھنے نہیں کش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب مسلمان آپس میں لڑنے لگے اس کے بارے میں یہ ہدایات ہی دی ہیں کہ گھر میں بیٹھ جاؤ حدیث میں یہ آتا ہے کہ فتنے کے وقت گھر میں بیٹھا رہنے والا انسان کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے القاف فیح خیر من ام اوکم قال علیہ ولاح والسلام اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے روس کے خلاف جہاد کیا افغانوں نے اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے پتہ ہے نا تیس سال پہلے افغانستان کے مسلمانوں نے اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے مل کر روس کے خلاف جہاد کیا اور مسلمانوں نے اللہ کی نصرت سے اللہ کی مدد سے اللہ کے فضل و کرم سے کافروں کو ہرا دیا روس ہار گیا مسلمان جیت گیا پھر کیا ہوا بس اس بات کو کرتے ہوئے میرا دل بھی ڈر رہا ہے اور میری زبان بھی لڑکڑا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں وہ دن دوبارہ نہ دکھائے آمین بولے آمین اب بھی امریکہ بھاگ گیا ہے اور الحمد للہ مسلمانوں کو فتوحات مل گئی ہے اب دعا کرنے کا وقت ہے اللہ مسلمانوں کو آپس کی لڑائی سے بچا لے آمین روس کے خلاف مسلمانوں نے جہاد کیا وہ جیت گئے روس ہار گیا روس کا رو سیاہ ہو گیا روسیا کا رو سیاہ ہو گیا یعنی اس کا منہ کالا ہو گیا رو بھاگ گیا یہاں سے پھر آپس کی لڑائی شروع ہو گئی مجاہدین کے درمیان مجاہدین کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی اب کیا کرتے ہیں مسلمان مجاہدین کیا کرتے امیر المومنین محمد عمر رحمہ اللہ کے حالات میں نے پڑھے ہیں بہت بڑے بڑے مجاہدین کے حالات میں نے پڑھے ہیں اور کتابوں میں موجود ہیں بہت سارے لوگوں نے پڑھائے یہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ آپس کی جنگ شروع ہو گئی نا تو وہ مجاہدین جو ٹینکوں سے نہیں ڈرتے تھے گولیوں سے اور گولوں سے نہیں ڈرتے تھے روس کے تیاروں کے خلاف جنگ کیا کرتے تھے وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اس لیے کہ فتنے کے وقت گھر میں بیٹھنا باہر نکلنے سے بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وسیعت فرمائی تھی کہ جب مسلمانوں میں آپس میں لڑائی شروع ہو جائے تو تم اپنی یہ تلوار توڑ دینا اور لکڑی کی ایک تلوار بنا لینا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن نہ دکھائے اللہ تعالیٰ ہمارے طالبان کو کافروں کے خلاف لڑتے رہنے لڑتے رہنے لڑتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اتنا وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دے کہ ہم آپس میں خدا نخواستہ لڑ پڑے اتنی فرصت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا نہ فرمائے کہ ہم نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ ایک دوسرے کے خلاف اسلحہ اٹھا کر بیٹھ جائیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین یہ دعائیں کرنے کا وقت ہے محمد فتوحات ہو رہی ہیں اور آپ بھی گھوم رہے ہیں الحمد کبھی بختر گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں کبھی ان کے مہنگے مہنگے توپوں کے آس پاس گھوم رہے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے نا دشمن بھاگ گیا خوشی ہوتی ہے نا لیکن دعا کرنے کا وقت ہے دعا کہ اللہ مسلمانوں کو بچا لے آپس کی جنگوں سے ہماری امت کو بچا لے آپس میں لڑنے بھڑنے سے ہمارے مجاہدین کی حفاظت فرما دے بہت دعائیں کیا کرو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا اس لیے کہ روس کے وقت جب جہاد ہو رہا تھا تو وہ بہت ساری تنظیمیں تھیں سات تنظیمیں تھیں کتنی سات تنظیمیں تھیں سات تنظیمیں تھیں تھی تو ہر تنظیم کا الگ الگ امیر بھی تھا اور نائب بھی تھا نا یعنی ایک علاقے میں سات سات امیر ہوتے تھے تو اب ان کو آپس میں بٹھانا بھی بہت بڑا کام تھا لیکن اب الحمد للہ عمارت اسلامی قائم ہے ایک امیر ہے ایک جھنڈا ہے ایک نعرا ہے بس کچھ اور کہنے کی کسی کو نہ اجازت ہے نہ ہمت ہے نہ جرت ہے نہ ضرورت ہے داعشیوں نے تھوڑا سا سر اٹھایا تو عمارت نے ان کے سر کو اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ کچل کر رکھ دیا مسل کر رکھ دیا اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچا کر رکھے اس لیے کہیں بھی عمارت کے خلاف بات ہوتی ہے تو میرا دل بھی روتا ہے میری آنکھیں بھی روتی ہیں اور میں سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے عمارت کے خلاف باتیں مت کیا کرو عمارت کے بڑوں کے خلاف عمارت کے بزرگوں کے خلاف باتیں مت کیا کرو کوئی غلطی نظر آ رہی ہے تو نصیحت کرو بڑوں کو چھوٹوں کو اور اگر آپ نصیحت نہیں کر سکتے ہیں ان تک نہیں پہنچ سکتے یا آپ کی اتنی یا آپ کا اتنا علم نہیں ہے تو دعا کریں دعا نہیں کر سکتے ہو کیا امریکیوں کو اللہ کے فضل سے ہرانے والے یہ طالبان یہ اللہ کے نیک بندے ہیں لیکن انسان ہے نا یہ انسان نہیں ہے یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم طالبان کو انسان نہیں سمجھتے بلکہ فرشتہ سمجھتے ہیں انسان ہیں یہ غلطیاں ہوتی ہیں کوتاحیاں ہوتی ہیں لفزشیں ہوتی ہیں ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے دوا بھی کرنی چاہیے ہر کسی کو اپنا کام کرنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ صرف افغانستان نہیں صرف پاکستان نہیں یہ تو ویسے بھی ہمارا ہے یہ ہمارا نہیں ہے پاکستان افغانستان اور پاکستان تو یہ ویسے بھی ہمارا ہے اس میں تو جنگ کرنے کے بارے میں نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے شرعی نظام لانے کے بارے میں نہ کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے یہ تو طے ہے کہ افغانستان اور پاکستان میں تو ہر حال میں ہم نے جہاد کرنا ہے جہاد کر کر کے ہم نے یہاں شرعی نظام لانا ہے جب یہ افغانستان اور پاکستان ایک بہت بڑی حکومت بن جائے گی ہماری تو پھر دوسرے جو استان ہیں ہندوستان ازبکستان تاجکستان اور بہت سارے استعمال ہیں ان سب کے اوپر پھر اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے یہ ہمارا کام ہے یا نہیں ہے ہماری نیت صرف افغانستان نہیں ہونی چاہیے ہماری نیت بہت بڑی ہونی چاہیے روس امریکہ ان سب کو فتح کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے تو اس لیے دعائے کیا کرو کہ اللہ مجاہدین کے درمیان اتفاق اتحاد اور محبت پیدا فرما خلاصہ اس تفسیر کا یہ ہے کہ مسلمانوں پر دشمنان اسلام کے خلاف جہاد و قتال اس وقت تک واجب ہے جب تک کہ مسلمانوں پر ان کے مظالم کا فتنہ نہ ختم ہو جائے یعنی فتنہ یہ ہے کہ کافروں کا ظلم اسے فتنہ کہا گیا ہے اور اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ حاصل نہ ہو جائے جمہوریت ہے اشتراکیت ہے کیپٹل ازم ہے کمیونزم ہے جتنے بھی نظام ہیں اسلام کے بغیر ان سب کے اوپر اسلام کو غلبہ جب تک حاصل نہیں ہو جاتا کافروں کا ظلم ختم نہیں ہو جاتا کافروں کی تمام جیلوں میں ایک قیدی بھی جب تک باقی ہے اس وقت تک جہاد ضروری ہے بات رہی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ کافروں کے ہاتھ میں ہماری کوئی زمین جب تک باقی ہے جہاد ہم پر فرض ہے چاہے ایک بالش بر زمین ہو یا ایک فٹ زمین ہو بات سمجھ میں رہی ہے مسلمانوں کی اتنی سی زمین ہے یہ کافروں کے ہاتھ میں ابھی تک باقی ہے تو جہاد ہم پر لازم ہے کافروں کے جیلوں میں دور بہت دور ایک جنگل میں کافروں نے ایک جیل بنائی ہوئی ہے اس میں ایک مسلمان قیدی ہے اس وقت تک جہاد ہم پر فرض ہے اور جہاد اس وقت تک فرض ہے جب تک کہ دین اسلام کا غلبہ نہ ہو جائے یعنی پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلامی نظام ہے تو ایسا کہیں پر ہے تو اس آیت کا مطلب کیا ہوگا علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیامت کے قریب ہوگا جب قیامت قریب ہو جائے گی اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی کافر نہیں رہے گا کہیں بھی کافروں کا ظلم نہیں رہے گا کافر یا تو مسلمان ہو جائیں گے یا قتل ہو جائیں گے پوری دنیا میں کہیں بھی غیر اسلامی حکومت نہیں ہوگی تو یہ کب ہوگا قیامت سے پہلے پہلے ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا اب بات سمجھ می اور یہ حدیث میں بھی آیا ہے پیغمبر علیہ اصلاحت وسلام فرماتے ہیں کہ جہاد جاری ہے اور جاری رہے گا جب سے میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں میری امت میں یہ جہاد شروع ہے اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب عیسا علیہ الصلاۃ وسلام آئیں گے اور دجال کے خلاف لڑائی کریں گے اور دجال کو مار دیں گے اس وقت تک یہ جہاد جاری رہے گا اس وقت پوری دنیا میں نہ عیسائی ہوں گے نہ یہودی ہوں گے نہ ہندو ہوں گے نہ سکھ ہوں گے کچھ بھی نہیں ہوگا کہیں نہ صلیب ملے گا آپ کو نہ ہی کوئی خنزیر ملے گا ان سب کو ختم کر دیا جائے گا صرف اور صرف اسلام باقی رہے گا یہ قیامت سے پہلے پہلے ہوگا اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے جہاد قیامت تک جاری رہے گا اب افغانستان میں فتوحات شروع ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس ہمارا شہر تو فتح ہو گیا اب میں کیا کروں گا چھولے بیچوں گا مجھے سموسے بنانے آتے ہیں سموسے بیچوں گا مجھے گاڑی چلانی آتی ہے میں ڈرائیوری کروں گا میں اچھا کسائی ہوں بکرے ضبح کروں گا لوگوں کو بیچوں گا پیسے کماؤں گا تو یہ بچارے جو ہے جہاد کی طبیعت کو سمجھے نہیں ہے جہاد صرف افغانستان میں نہیں ہوتا ہے یہ آئی آئی کی شیطانی سیاست ہے کہ جہاد صرف افغانستان میں ہوتا ہے پشاور کے اس پار افغانستان میں جہاد ہے پشاور کے اس پار پاکستان میں فساد ہے اگر اس پر آپ کلاشن کو اٹھا کر افغانی فوجی کو مار دیتے ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ جہاد ہے لیکن اس پر اگر کسی پاکستانی فوجی کو مار دیتے ہیں جسے صحیح طریقے سے لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نہیں آتا تو کہتے ہیں یہ فساد ہے تو ایسا عقیدہ مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے مسلمان اس وقت تک جنگ کرتا ہے جب تک کہ اللہ کا دین حاکم نہ ہو جائے جب اللہ کا دین غالب ہو جائے گا اور پوری دنیا میں کہیں بھی کافروں کا ظلم باقی نہیں بچے گا اس وقت آپ کو بیٹھنے کی اجازت ہے اس سے پہلے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے بات سمجھ میں گئی تو تم لوگ جو مجھ سے ہر وقت پوچھتے ہو کہ وہ سوالی فتح ہو گئی کل ولایت بھی فتح ہو جائے گا تو آپ کہاں جائیں گے پاکستان جائیں گے ہندوستان جائیں گے تاجکستان ترکستان جائیں گے جہاں کہیں بھی دس دس کی آواز آئے گی ان شاء اللہ ہم وہاں جائیں گے علی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ